زیادہ تر اللہ اکبر کبیر جی کہاں ہیں طلبا نہیں آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں آتے ہیں. اچھا رول نمبر بارہ ایک اور طلب علم ہوتے تھے وہ کیا نام ہے ان کا رول نمبر چودہ ہیں رول نمبر چودہ کافی عرصے سے نہیں آ رہے اچھا رول نمبر چودہ ہیں اور پتہ نہیں ہے ایک صاحب اور ہیں رول نمبر نو شاید مجھے وہ بھی نہیں یاد کہ کبھی آئے ہوں اچھا اسی طرح رول نمبر گیارہ ہیں اچھا یہ جو چھوڑ گئے ہیں اگر تو ایک ایک بار میسج کر کے ٹرائی کر لیجیے گا ٹھیک ہے اگر کوئی پتہ ہے پھر تو مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی اطلاع ہے ان کے بارے میں میں آپ کو ہوں رول نمبر دو کا تو چلیں آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ نہ جانے ان کا کیا مسئلہ ہے خیر اچھا رول نمبر سات ہیں عرصہ دراز سے وہ بھی نہیں ہے رول نمبر سات ٹھیک ہے بیچ میں کچھ عرصہ گئے ایک کافی عرصے تک پھر اس کے بعد آئے تو اب پھر میرا خیال سے شاید چھوڑ چکے ہیں رول نمبر سات کا پتہ کرنا ہے ایک اور رول نمبر نو ان کو بھی ذرا دیکھیے اپنے پاس رول نمبر نوٹ کر لیں بعد میں دیکھیے گا کہ یہ کون کون ہے رول نمبر سات ہیں رول نمبر نو ہیں رول نمبر گیارہ ہیں اور اچھا یہ بھی لائٹ نہیں ہوتی تو کیا مطلب کہ لائٹ نہیں ہوتی ہے اگر کسی شہر میں ایک پاکستان میں اگر ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ لائٹ نہیں ہوگی تو مستقل کیا ایسا سسٹم ہوگا کہ بس کلاس نہیں ہوگی تو متبادل انتظام ہے ہو سکتا ہے کوئی اتنا بھی کسی جگہ پہ لائٹ ہمارے یہاں بھی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہے اس وقت اب بھی میری لائٹ نہیں ہے اگر پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اگر لائٹ کے سارے بندہ بیٹھ گیا تو بڑا مشکل ہے آپ تو یہ بات بڑے کھلے دل سے وہاں سے کہہ رہے ہیں اچھا ہو سکتا ہے لیکن خیر برال کیا کہہ سکتے ہیں اچھا رول نمبر تیرہ بھی نہیں آتے رول نمبر تیرہ بھی اور بالخصوص رول نمبر چودہ سے مجھے یاد آیا کہ یہ کافی عرصے سے نہیں ہے ان کا پتہ کیجئے گا ضرور تو کون کون سے رول نمبر ہوئے سات ٹھیک ہے سات گیارہ اور تیرہ چودہ باقی تو چلو نہیں آتے ایک دن آتے ہیں ایک دن نہیں آتے یا جو بھی ہے مطلب کم از کم یہ تو ہیں کہ ٹچ ہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن نہیں آتے دوسرے دن آ جاتے ہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن آ جاتے ہیں کم از کم ریکارڈنگ سن لیتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ تو میرا خیال سے بالکل وہ ہیں تو اگر ایسا کچھ نہیں ہے کون سا سبق پڑھنا ہے طریقت الصریہ میں رول نمبر پانچ مکس لیر پہ وائس ہو کے جی ٹھیک ہو گیا ایک ہو گیا زبردست ہو گیا تو اسکیپ والوں کا بھی کچھ کر لو مکسلر پہ ہے وائس تو اسکیپ والوں کا بھی کچھ کر لو خیر <خصفح> <خصفح> <خصفح> <خصفح> تو کون سا درس ہے جی آج طریقہ کا کون بتائے گا रोल नंबर बारह अच्छा अट्ठाईस है अट्ठाईस है चलिए اکور کبیرہ اچھا جی رول نمبر چار <coughs> رول نمبر چار آپ بتائیے کہ لیٹر بکس یعنی جس کے اندر خط ڈالتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا میں پتہ نہیں ہاں تو لیٹر بکس کو کیا کہتے ہیں رول نمبر چار جس کے اندر خط ڈالتے ہیں جی جی جی رول نمبر چار بتائیے لیٹر بکس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سندوکل برید اچھا رول نمبر پانچ کے لیے وائس نہیں ہے تو رول نمبر پندرہ پندرہ ہی ہے آپ بتا دیں کہ لفافے کو کیا کہتے ہیں خط کا لفافہ جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں خط کا لفافہ जी कर दो करो स्कैप कॉल करो میں نے پوچھا ہے آپ سے کچھ وسیم رول نمبر پندرہ آپ ہی ہیں تو بتائیں ہاں رول نمبر پندرہ آپ بتائیے کہ لفافے کو جو خط کا لفافہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں میں لاج نہیں آپ کسی اور دنیا میں گھوم رہے ہیں اچھا جی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں تم لوگ اس سے پوچھیں رول نمبر پانچ آپ بتائیں آپ کے لیے اگر وائس ہے تو رول نمبر پانچ آپ لوگوں کو خود بتا دیتا ہوں کس سے پوچھیں کس سے نہ پوچھیں خط کو تو خط پر پتہ لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عنوان کیا کہتے ہیں عنوان ٹھیک ہے آپ کے الفاظ کے معنی میں لکھا ہوا ہے رکھ دینے کو یعنی کسی چیز کو نیچے رکھنے کے لیے امر کا سیغا آتا ہے زو کیا آتا ہے ذا رکھ دو ٹھیک ہے نا اس کے بعد درخواست یعنی جو آپ جو پرنسپل یا ناظم تعلیمات کو جو درخواست پیش کرتے ہیں اپنی چھٹی کے لیے بیماری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے جو درخواست پیش کی جاتی ہے جو درخواست لکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حریظہ کیا کہتے ہیں حریظہ ٹھیک ہے نا اور خط کا جو لفافہ ہوتا ہے خط کا لفافہ جس کے اندر خط کو ڈال کر اوپر سے پیک کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں از ظرف کیا کہتے ہیں از ظرف ضرف ویسے عام بھی ہے ظرف عام بھی ہے لیکن اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لفافے کے لیے بھی سندوق البرید لیٹر بکس یعنی جس کے اندر خط کو ڈالا جاتا ہے وہ ڈاک خانے کے سامنے بھی لگا ہوتا ہے اور عام چوک چوراہوں میں بھی لگا ہوتا ہے جو بکس جس کے اندر خط ڈالا جاتا ہے اسے ہیں سندوق البرید دفتر الحضور حاضری ریجسٹر ریجسٹر ایسا ریجسٹر کے جس میں حاضری لگائی جاتی ہو کسی کلاس کی یا کسی کی بھی ٹھیک ہے تو ریجسٹر حاضری کو کہہ کہ دفتر الحضور ناظم تعلیمات پرنسپل مدیر التعلیم ٹھیک ہے تابع اور توابع توابع جمع ہے اور تابع واحد ہے کہ کس کو کہتے ہیں ٹکٹ کو جو خط لفافے پر جو خط جب بھیجا جاتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کی ٹکٹ لگتی ہے ڈاک خانے کی طرف سے ٹھیک ہے مکتب البرید پہلے بھی گزرا ڈاک کو کہتے ہیں باقی آگے تین چار سیگے ہیں اضاء او میں رکھتا ہوں محنت متقلم کا سیغ ادو او میں دعا کرتا ہوں او دعو عمر کا سیغ ہے تو دعا کر اسما اسم کی جمع ہے اسمہ ساعی البرید ڈاکیہ کون ساعی برید یہ یاد رکھیے گا ڈاکیا جو خط لے کے جانے والا یا لے کے آنے والا ڈاکیا ٹھیک ہے نا اب آ جائیں آپ عدر صامن وشرون سبق نمبر اٹھائیس یا اٹھائیسواں سبق اٹھائیسواں سبق ار رسالہ کیا چیز خط ار رسالہ خط حال ہی رسالہ تو والدی یعنی کہنے والا کہتا ہے متکلم کہتا ہے کہ یہ میرے والد کا خط ہے میرے والد کا خط ہے افتح زرفہ میں خط کا لفافہ کھولتا ہوں وہ اقرا اور رسالا اور میں خط پڑھتا ہوں سما آخ القلم و پھر میں لیتا ہوں قلم اور ورق صفحہ پیچ وہ ابتب الجواب اور میں اس کا جواب لکھوں گا ٹھیک ہے تو میں یہ خط ہے میرے والد کی طرف سے آیا ہے میں اسے کھولتا ہوں پھر میں اسے پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میں قلم اور ورق لوں گا اور اس کے بعد کیا لکھوں گا اس کا جواب لکھوں گا اچھا جی اکتب الرسالت الاء والدی میں خط لکھتا ہوں اپنے والد کی طرف وہ اضاء الرسالت فض اور میں خط کو رکھتا ہوں کس میں فض ظرف لفافے میں سم ماں عغل پھر میں کیا کرتا ہوں بند کرتا ہوں اغلقو بند کرتا ہوں اغلق قغل یا بند کروں گا اضرفہ لفافے کو یعنی اس کو اوپر سے جب پیک کیا جاتا ہے بند کیا جاتا اکتب و علیہ الحنوانہ اور میں اس پر لکھوں گا ایڈریس پتہ کیا چیز الانوانا پتہ ایڈرس ثم ازع الرسالت فی صندوق البرید پھر میں رکھوں گا اس خط کو کس میں فی صندوق البرید کون سے؟ لیٹر بکس کے اندر اچھا یہ تو ہوگی بات اب اسی سے متعلقہ سوال و جو جواب ہوں گے استاد اور شاگرد کے درمیان میں ماتل کب یدک یا خالد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے خالد ہاتھی ہی رسالت والدی یہ میرے والد کا خط ہے یہ جواب کون دے رہا ہے تلمیز شاگرد استاد نے یہ پوچھا تو شاگرد اس کا یہ جواب دے رہا ہے اچھا افتح و اقرا رسالتا لفافہ کھولو اور خط پڑھو اچھا اب طاو علم کہہ رہا ہے. تلمیز افتح و اقراء رسالتا میں کھولتا ہوں لفافے کو اور میں خط پڑھتا ہوں اچھا مانا یکتب والدو کا کیا لکھتے ہیں آپ کے والد ٹھیک ہے ہاں یا کیا لکھا ہے آپ کے والد نے والد کا والدی یکتب عنا تو والد نے لکھا ہے کہ ان تو بن میں ٹھیک ہوں و ادولکا اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اچھا خد القلم والا استاد کہہ رہا ہے کہ قلم اور ورق لو پیج لو اچھا آپ طرو کہ آ خد الکلام والو رقا میں لینے لگا ہوں قلم اور ورق اچھا الجواب اکتبل الجواب ال جواب لکھو اپنے والد کی طرف تو وہ کہتے ہیں اکتب الجواب والد میں لکھنے لگا ہوں والد کی طرف جواب ذائر الظرف ضع کا مطلب رکھ دو رکھ دو خط کو فض ضرف لفافے میں یعنی خط کو لفافے میں ڈال دو اضاء اور رسال الظرف میں رکھنے لگا ہوں یا میں رکھوں گا یا ڈالوں گا کس کو خط کو لفافے میں ٹھیک ہے اکتب العنوان علی الظرف میں رکھوں گا علی الظرف ایڈریس لکھو پتہ لکھو لفافے پر اکتب العنوان علی الظرف میں لکھوں گا ایڈریس یا پتہ علی ضرف لفافے پر اچھا اینا نا اور رسالت استاد پوچھ رہے ہیں کہ آپ خط کو کہاں رکھو گے البرید میں اس خط کو رکھوں گا کہاں پر لیٹر بکس میں یہ تو تھا بیچ میں مکالمہ پہلے بھی ایک عبارت ہی تو آخر میں پھر ایک عبارت آ رہی ہے محمود ان یقول محمود کہتا ہے کہ خالد الفتہ اضرفہ و یکر اور رساراتا کہ خالد لفافہ کھولتا ہے ازرفہ از لفافہ لفافہ کھولتا ہے و كقر اور رساراتا اور كیا ہے خط پڑتا ہے تم ید القلم و الورقہ پھر قلم اور ورق لیتا ہے وہ تو رسال طیلا والد ہی اور خط لکھتا ہے اپنے والد کی طرف ٹھیک ہے سمضا الرسال تفیظ ضرف پھر خط کو رکھتا ہے ف فض لفافے میں وہ یک تو وہ اور لکھتا ہے اس پر ایڈریس پتہ اور الرسال تفیع سندوق البرید پھر کیا ہے اس خط کو لیٹر باکس کے اندر ڈال دیتا ہے رکھ دیتا ہے اچھا جی ترجم بلا عربی یا عربی کے کا ترجمہ کرنا ہے جمیل یہ خط لے لو جمیل یہ خط لے لو جی رول نمبر چھ اس کی عربی بنا دیں جمیل یہ خط لے لو رول نمبر چھ ہاں کیا لکھا ہے تم نے جمیلو خزر رسال تھا جمیلو ٹھیک ہے یا جمیلو خود ہاضر رسالتا رسالتا رسالتا جمیل ٹھیک ہے یا جمیل خود ہاض ہر یا خود ہاض ہر یا جمیل ٹھیک ہے خیال کیا کرو تھوڑا اچھا جی یہ تمہارے بھائی کا خط ہے یہ تمہارے بھائی کا خط ہے جی رول نمبر بارہ یہ تمہارے بھائی کا خط ہے حاضی رسالت عقی کا رسالتی ٹھیک ہے ہاضی ٹھیک ہے یہ تمہارے بھائی کا خط ہے ہاضی رسالت عقیقہ ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا اسے کھولو اور پڑھو اسے کھولو اور پڑھو یعنی خط کو کھولو اور پڑھو جی رول نمبر چار اسے کھولو اور پڑھو तुम इसके भी बनाओ रोल नंबर चार इसे खोलो और पढ़ो سے کھولو افت ہا افتح ہا. ہے نا یا تو اس کو واضح کر دو افطر رقرا یا یوں کو کہ افت ہا وقرا ٹھیک ہے جب ایک جگہ پر ضمیر آ جائے گی تو واضح ہو جائے گی بات کیسے کھولو اور پڑھو مزہ نہیں ہے تم لوگ کیسے جملے بنا رہے ہو تمرین کر کے آیا کرو نہ کر پھر قلم اور کاغذ لو اور اس کا جواب لکھو پھر قلم اور کاغذ لو اور اس کا جواب لکھو جی رول نمبر پندرہ پھر قلم اور کاغذ لو اور اس کا جواب لکھو اس کی عربی بناؤ ہاں جی جو اگر نہیں آتا جواب یا آپ اس کی عربی بنانی نہیں آتی تو معذرت جلدی سے کیجیے گا تاکہ ہم آپ کا انتظار نہ کرتے رہیں اگر آ رہی ہے تو پھر بھلے آپ تھوڑا سا وقت لے لیجئے جی متانسر اللہ ہوں hmm. خزل قلمہ ولورقا وقت بندے خدا ایک تو یہاں پر لاؤ شروع میں سما ٹھیک ہے سما پھر سما کے بعد خواہ کے بعد ضانی آئے گا زال آئے گا ٹھیک ہے سما خزل قلم ٹھیک ہے ولقا وقت اور اس کا جواب لکھو وقتب ہو یا وقت الجواب تب بھی بات پوری ہو جائے گی اس کا جواب لکھو ٹھیک ہے تو ثم خوز القلمہ والورقہ وقتب الجواب ثم خوز القلمہ والورقہ وقتب الجواب اچھی کوشش گزارا سی اچھا جی خالد آج بیمار ہے خالد آج بیمار ہے خالد آج ہے. خالد آج بیمار ہے ہم چلیے ہاں جی کون بتائے گا رول نمبر بارہ آپ بتا دیں خالد آج بیمار ہے خالد آج بیمار ہے خالد مریضوں آپ بنا دیں آپ بنا دیں الحمد سردی کی بہاریں جی علیما خالد المریض ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس طرح بھی ٹھیک ہو جائے گا خالدن مریضن المریض خالدن الََ المریض وہ بھی تینوں طرح ٹھیک ہیں الم شروع میں لائیں علیوم خالد اچھا خالد الوم مریض خالد المریض الم سب چلے گا بابا اچھا وہ مدرسہ نہیں جائے گا رول نمبر چھے وہ مدرسہ نہیں جائے گا جب بیمار ہے تو مدرسہ نہیں جائے گا آمہ کی کلاس میں نہیں آئے گا اتنا آسان جملہ ہے نا قسم سے اس میں بھی تم نے غلطی کی نا تو پھر دیکھنا وہ مدرسہ نہیں جائے گا اب تشویش میں ہی پڑ جائیں گے کیا ہوگا پتہ نہیں ہوں واضح کرو اسے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے یس ہے وہ کیا مطلب ہو والا کیا مطلب ہول کیا ہوتا ہے وہ مدرسہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے لا ید تب بھی ٹھیک ہے چونکہ خالد پیچھے واضح آ گیا لا ید حبو المد ٹھیک ہے یا آپ واضح کرتے ہی ہیں تو ہوا لا لاذ کر دو ہوا لا مدرسہ کیا ہے خالد آج بیمار ہے علی عم خالد مریض وہ مدرسہ نہیں جائے گا لایابو مدرسہ بس یا آپ زیادہ ہی الگ سے جملہ بناتے ہیں تو ہوا لایا جابو المد بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو اپنا پتہ لکھ دو تو یہ اس کی عربی یہاں تک کہ بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو اس کی عربی بنا رہے رول نمبر چار بھائی شاہد تم اپنے شہر जाते ہو شاہد بھائی جی شاہد بھائی کیا تم اپنے شہر جاتے ہو اور نمبر چار بنا رہے ہیں اس کے عربی اوہو کیوں آسمان ٹوٹ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے چلے بنا لیں آپ بھی بنا لیں اس کی عربی رول نمبر بارہ بھی بنا لیں رول نمبر 6 بھی بنا لیں رول نمبر پندرہ بھی بنا لیں سب بنا لے ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے اور رول نمبر تین کہاں غائب ان لاہ الیہ راجعون چور چھپے ہوئے معصوم طالب علم. کونے میں چھپ بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے کہاں غائب ہیں ان لاہ راجیو ہاں بالکل ہائے ہائے ہائے کیا مزے کا جملہ بنایا نا ہم نے <laughs> <laughs> استغراللہ, استغراللہ, کیا ہو رہا یہ زبردست زبردست رول نمبر بارہ اور رول نمبر چار ماشاءاللہ اور نہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے یا کچھ چھوڑ دیں آپ یا نہیں لگے گا ٹھیک ہے دونوں نے موب بہت اچھا جملہ بنایا لیکن ادھر جو کہہ رہے ہیں نا ادھر والا نہ پوچھیں جی آپ نے کاپی میں حل کی ہوئی ہے تو ہمیں کیا پتا آپ اس کے عربی جملہ بنائے نا تو ادھر رول نمبر چھ یہ کیا کہوں گا آپ کو عجیب عجیب عجیب, عجیب ہے کیا لکھا کیا ہے بھائی شاہد بھائی کو کیا کہتے عربی میں بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو اپنے شہر یعنی تم مخاطب کے لیے اس کی عربی کیا آئے گی نہیں نہیں کیوں اچھا نہیں اگر غلطی سے لکھے تو بتائیں ڈانٹنے کا کیا ہے مجھے ڈانٹ کے کوئی کوئی خوشی ملتی ہے لیکن یہ تو نہیں ہونا جملہ اچھا بنائیں سوچ سمجھ کر بنائیں کیا لکھ رہے ہیں جملے میں کیا ہے دیکھیں اس کی عربی آئے گی عقیت شاہد کہاں گئی کتاب ہی مجھ سے کہیں ماہب ہونے لگی <coughs> دیکھو بھائی شاہد اخی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو ہر تذہ الہ الہب الدک مخاطب کو کہہ رہا ہے نا تو اب اس میں آپ پھر دیکھ لینا کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں میں کیا کہوں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہمیں کون سا کوئی شوق تھوڑا ہے کسی کو ڈانٹنے کا اس میں کیا ہے ظاہر ہے اب ایک بار غلط لکھو گے دوسری بار غلط لکھو گے پھر کبھی تو صحیح ہوگا ایسی ہی دنیا کا نظام چلتا ہے میں ویسے بھی ڈانٹ سکتا ہوں آپ کو غلطی کے علاوہ نہیں ڈانٹ سکتا اگر ڈانٹنا چاہوں نہیں ڈانٹ سکتا پھر قید لگانے کی کیا ضرورت چلیے <تصفح> اللہ تعالیٰ اب تمام کے علم میں حمل میں عمر میں جان میں مارنے برکت طافرمائے ہمیں سب یعنی کہ کوئی بھی پڑھنے والا ہے چاہے وہ آپ لوگ آن لائن جو پڑھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی پڑھنے والے طلباء ہیں ٹھیک ہے ہماری تو دل سے دعا ہے اور ہم بالکل اپنے بہن اور بھائیوں کی طرح سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کسی بیٹے کو بچے کو یا بچی کو یا بہن کو کسی جگہ پہ چھوڑتا ہوں پڑھنے کے لیے کہ وہ پڑھے تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پڑھانے والا اس انداز سے پڑھائے کہ اسے سمجھ بھی آئے اور اس میں اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہو ایسی بات ہے اور نہ اس کے لیے کوئی سختی ہو تو اسی طرح جو بندہ اپنے بارے میں یہ بات سوچتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو میرے میری بہن کے ساتھ یا میرے بھائی کے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ تو جب وہ کسی سٹیج پر ایسی جگہ پر ہے تو اس کو پھر وہی معاملہ جو اس کو اپنے ساتھ پسند ہے یا اچھا لگتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تو ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے آپ کو تو ہم شاید اس سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور عزیز سمجھتے ہیں طالب علم کیا ہوتا ہے طالب کا بہت اونچا درجہ ہے چاہے وہ طالب علم, طالب علم ہو اس کے بارے میں تو اور تو آپ چھوڑیں کہ جب ایک طلب علم اپنے گھر سے یعنی چلتا ہے حدیث کی یعنی آپ کو مفہوم سناتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک طالب علم اگر علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں طالب علم تو بہت اونچی شان والی جو ہے صفت ہے لیکن بشرطِ کہ پھر اس کے اندر طالب علم والی صفات ہوں تو علم کی طلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے حاصل کر رہے ہیں تو ہم چلتے نہیں ہیں تو ہمارے لیے دعا نہیں ہوتی کہ فرشتے پر نہیں بچھاتے تو ضرور بچھاتے ہیں اور آپ لوگ اس چیز کے مستحق ہیں دیکھیں ایک ہے معلومات ایک چیز ہوتی ہے معلومات اور ایک کہتا ہے علم علم اور معلومات تو کبھی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ لیکن علم آپ حاصل کرتے ہیں ظاہر اصل جو علوم ہیں وہ تو یہی علوم ہیں اللہ مجاللہ زبردست تو وہ ہے قرآن و حدیث کا علم کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں رہن سہن اور اصل جو اصلی زندگی ہے ابدی زندگی ہے آخرت کی اس کی تیاری کا اور اس کے طریقے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور اگر یہی علوم بھی معلومات کی حد تک رہ جائیں تو اس کو بھی علم نہیں کہا جائے گا علم کی ایک تعریف ہے <laughs> <laughs> کیا بات کی ہے جی آپ نے <laughs> <laughs> رول نمبر بارہ نے علم کی طلب کے لیے جو کوشش ہے وہ ذکر کی ہے دنیاوی علم بھی علم ہے تو میں نے کہا ہے کہ نہیں ہے اوہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے تو نہیں کہا کہ وہ علم نہیں ہے علم تو ہے کیوں نہیں علم اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس, نے, اس کا کس نے انکار کیا آپ مجھے بالکل اور, اور اور نمبر نو کی جگہ مت رکھیے گا نہیں <laughs> <laughs> ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ تو میں تو کہتا ہوں میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں اس کے بغیر تو آپ چاہ رہے نہیں ہیں دنیا میں رہنے کا چھوڑے اس بات کو پہلے سبق مکمل کرتے ہیں اس پہ کبھی انشاءاللہ بات کروں گا کہ علم کیا ہے ٹھیک ہے ایک دن انشاءاللہ اللہ پورا وقت دیں گے اس کو انشاء اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی علم علم نہیں ہے علم ہے کیوں نہیں ہے اس کا کس نے انکار کیا کہ علم نہیں ہے اچھا جی بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو عقیہ شاہد حلت ہو البلدی کا اپنا پتہ لکھ دو اپنا پتہ لکھ دو کون بتائے گا یہ میں نے اصلی علوم کہا ہے کہ اصل علوم کیسے کہا جائے گا اصل،, اصل علوم بنیادی علم قرآن و حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یعنی کہ دنیا میں رہن سہن میں نے جو بات کی ہے میں سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اصل علوم یعنی اصل علوم کی جو بنیاد ہے اصل علوم قرآن و حدیث ہی ہیں ٹھیک ہے اور باقی پھر جتنے فون اب آپ یہ کہیں کہ یہ علم اور علم النحو علم نہیں ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے یہ تو بالکل اس کے بعد کی اور ان سے تفریعات ہیں اور ساری چیزیں اب سائنس کا علم ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے اور اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ علم نہیں ہے تو حتیٰ کہ پھر تو اس میں تو قرآن مجید کی عائد کا بھی انکار ہوگا اب فلکیات کا علم ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی کہے کہ وہ علم نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ کئی ساری احادیث کا انکار کرنے والا ایسا شخص اگر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ علم نہیں ہے ایسا تو میں نے نہ کہا ہے اور نہ میں کہوں گا میں بھی کچھ شد بدھ رکھتا ہوں ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے ایسے کہا بالکل بھی میں نے یہ نہیں کہا ایسے ویسے اصل علوم اصل اور نقل میں نے نقل نہیں کہا ہے کبھی بھی ہاں میں نے علم اور معلومات کہا ہے کہ ایک کہتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات اگر آپ صرف اور صرف معلومات رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو علم نہیں کہا جائے گا آپ اگر صرف صرف یہ جان لیں کہ نماز مثال کے طور پر علم اور معلومات میں فرق کیا ہے علم اور معلومات آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھتا بندہ تو اس کے بارے میں کیا ہے کیا ہے کیا کیا ذابل ڈم کہاں سب کچھ یاد ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ ہے معلومات اصل علم وہ ہے کہ جس پر عمل ہو اگر آپ نے یہ فضائل پڑھ لیے ہے یا یہ واحدیں آپ نے سن لی ہیں تو اب آپ کیا اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں علم اور عمل کبھی بات کروں گا انشاءاللہ پورا ایک وقت لے کر اب اس کو پہلے پورا کر لیتے ہیں وقت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو علم علم کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے کوئی کسی کی چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ علم ہے یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ دنیاوی علم علم نہیں ہے اپنے آپ سے بس ایسے ہی مجھ پر تھوپنے لگے اللہ معاف کرے میں <laughs> نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں نہ میں سوچوں گا نہ سوچا ہے نہ سوچتا ہوں اپنی بات ہاں اپنی بات یہ کسی کی بات میرے منہ میں ڈال کے کیوں میری زبان سے کیوں نکلوا رہے ہیں کسی کی بات میرے موں میں کیوں ڈال رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا ایسا خیر چلیں چھوڑیں اچھا جی اپنا پتہ لکھ دو بتایا کسی نے اپنا پتہ لکھ دو اکتب عنوانو کا ٹھیک ہے اکتب عنوانا کا اپنا پتہ لکھ دو اکتب عنوانا کا اچھا جی ترجم بل اردی یا اردو میں ترجمہ کیجیے ہاذا دفتر الحضور یہ کیا ہے رجسٹر برائے حاضری ہے یہ حاضری کا رجسٹر ہے ہاضا دفتر الحضور دفتر رجسٹر الحضور حاضری والا الاست و یکت بو اسما ات فی دفتر الحضور استاز جو ہیں وہ کیا ہیں یکت وہ لکھ رہے ہیں ہاں اسما ات اللہ طلباء کے نام فی دفتر الحضور حاضری والے رجسٹر میں ویخ الحضور کل یومن اور حاضری لیتے ہیں ہر دن خالدن ہوں حملے نہیں لیتے کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں اگر آپ لوگ یہ بھی محسوس کرتے تو میں نہیں پوچھوں گا مجھے نہیں لگتا کہ باقی اساتذہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے برال اتنا حق بنتا ہے ہمارا پوچھنے کا و میں پوچھوں گا خالد يجلس و امام و استاد خالد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے بے ادب ان ادب کے ساتھ ویخ خد الکتابہ و یکرالکتاب کتاب لیتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے جب میں نے یہ پہلے پڑھا مجھے لگا لکھا ہے یا مجھے نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں رول نمبر چھ اچھا جی ہاں خالدن یجلس امام الاستاذ بے ادب ادب کے ساتھ و یک الکتاب اور کتاب کو لیتا ہے وہ یکرالکتاب اور کتاب کو پڑھتا ہے ثم یک الدفتر پھر رجسٹر لیتے ہیں وہ یکتبو فی ہے اور اس میں لکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں لکھتا ہے لا اليوم ال یومدرسہ میں آج کے دن مدرسہ کی طرف نہیں جاؤں گا اکتب الى مدیر تعلیم آپ لکھ دیجیے درخواست ناظم تعلیمات کی طرف اکتب العاری آپ لکھ دو درخواست العاریض درخواست الى مدیر تعلیم ناظم تعلیمات کی طرف پرنسپل کی طرف یا شاہد اختب عصم کا اے شاہد اپنا نام لکھو اسم ابی کا علط ثبورہ اور اپنے باپ کا نام الیبورہ کس پر بلیک بورڈ پر کم مل ابارہ کم مل اعبارہ یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے کہ اس عبارت کو کیسے مکمل کرنا ہے رسالہ اس کے بعد کیسے عبارت کو مکمل کریں گے دیکھیے گا ذرا غور سے میں بتاؤں گا اور اب مجھے پتہ ہے کہ میں پوچھوں گا تو ایک گھنٹہ یہاں لگ جانا ہے پورا کرنے میں اب عبارت کو کیسے مکمل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اسی سبق گزشتہ پیراگراف کی طرف نظر ڈالنی پڑے گی کہ اب سیوں کو کیسے یہاں پر استعمال کرنا ہے تو اب کہہ رہے انت یا خالد تفتح و ضرفہ و سالہ اصل معمولات کیا ہیں کہ خط کھولنا ہے پھر اس کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد قلم اور ورق کو لینا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے یہ تین چار کام ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے خط کو کھولنا ہے پھر خط کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد قلم اور کاغذ لینا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب لکھنا ہے تو اب اس کی عربی کیسے بنے گی انت یا خالد تم خالد تفتح حضرفہ خط کھولتے ہو و تقر اور اور خط کو پڑھتے ہو پھر کیا کرتے ہو اب آئے گا ثم آگے کون کون سے سیکھے آئیں گے قلم اور ورق کو لینے کے اور پھر اس کے بعد جواب لکھنے کے تو ہم کہیں گے ثم ما حض القلم والورقہ و تختبل جواب ٹھیک ہے وَتَكْتُبُ <الْجَوَابَة> پھر آگے پورا اگر کریں تو پھر وہ یوں بھی رسالۃ ضرفان سمت اور رسالت, سمتزع رسالت, <الْعُنْوَان> رسالت تو یہ آپ کی ذمہ ہے پچھلے بالکل آخری والا جو پیراگراف ہے آپ ذرا سبق میں آ جائیں پیچھے بالکل آخری الفاظ کہ محمود یقول خالد حضرفہ و یکر ثم سمق القلم والورق و الرکا وقت الرسالی سمضاء الرسالطف ضرف ویک تب علیہ سمضاء الرسالطف صدوق البرید تو انہی تمام سیغوں کو آپ مخاطب کے سیغے بنا دیں محمود یقول کو چھوڑیں تو آگے کیا لکھا ہوا ہے انط یا خالد تفتح حضرفہ تو کیا آ جائے گا تفتح حضرفہ وتقرأ الرسالة ثم تأخذ خذ القلم و الورقا و تقتبر رسالۃ الدی الدہ صرف صرف الا والد کو چھوڑ دیں و تک تبرس بس سمت تضا رسالۃَََ فرف و تختب علیہ لعنوان سمت تضاء الرسالطفی سندوقل برید بس یہ سبق اس کے بعد الدرس عدرس والرون ہاں تمرین اچھے طریقے سے ہل کر کے آیا کرو بابا تمرین تمرین تمرین 29 سبق نمبر 29 ہم پڑھیں گے اب کے بعد جب کبھی اب کا سبق ہوگا انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے تو اچھی طریقے سے تمرین کو ہل کر کے کرو ٹھیک ہے سمجھ بات رول نمبر 6 موجود جی ٹھیک ہو گیا کیا چیز پوچھیں پوچھیے جو ابھی سوال ہے آنگ اس کا کیا ہوتا ہے اردو فو کیا لکھا ہے اس کی اردو کیا ہوتی ہے ہم اردو معارفا اور نکرہ کا فرق ہوتا ہے علی فلام جب کسی بھی اسم پر یا کسی بھی چیز پر آ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ خاص ہاں ہاں تاخذ ورقن اگر مطلقن ہوگا مطلب علی فلام کے بغیر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی پیج اٹھا لو کوئی پیج نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے رجلن جیسے رجلن اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں نکرہ ہوگا نکرہ ہوگا بغیر الفلام کے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کوئی ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ رجولن رجلن کا مطلب ہے کوئی مرد اور رجولو کا مطلب ہے مرد بس کی کہ نہیں, نہیں کی کہہ رہی ہے کی کہ, کہ نہیں پوچھ رہے انہوں نے جو سوال پوچھا ہے, میں پہنچ گیا ہوں کہ الفلام کے ساتھ یا بغیر الفلام کے ہونے میں ترجمے کا کیا مطلب ہے یہی پوچھ رہے ہیں ترجمے میں کیا فرق پڑے گا اگر مطلب الورق پر لام آتا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا اور علی لام کے بغیر ورق آتا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کیوں رول نمبر بارہ ٹھیک ہے جی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا فرق صرف اتنا ہوگا معرفہ اور نکرا کا فرق ہوگا بس نکرا کا مطلب ہوگا جس میں عموم ہوتا ہے بس کوئی بھی ورق چاہے وہ جیسا بھی ہو اور الورق اگر ہو جائے گا تو خاص ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب مثال کے طور پر جب اگر اس ج, اس جملے کے اندر اگر کہا جاتا ہے کہ خزل ورقا ٹھیک ہے تو اس میں خاص ہو جاتا ہے کہ بس آپ ایک پیج لے لیجئے خاص جس پر آپ جواب لکھیں خط کا تو بس معرفہ اور نقرہ کا فرق ہوتا ہے کوئی بھی نہیں لیکن اگر آپ یہاں پر عام رکھیں گے خذ ورقن اس کا مطلب پھر اس کا ترجمہ میں آپ, ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ آپ کوئی ایک ورق لے لو کوئی ایک ورق لے لو کوئی ایک عموم آ جائے گا اس میں نکرہ میں ٹھیک ہے عام طور پر زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا لیکن جب ظاہر آپ لوگ نہ پڑھ رہے ہیں اور ایسے قواعد پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر اس چیز کا خیال رکھیں کہ معرفہ اور نقرہ کا نقرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں عموم ہو اور معرفہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اختصاص ہو جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے جی الورق اور ورق آئی بات سمجھ میں معرفہ اور نقرہ کا فرق ہے ایک میں نقرہ میں عموم ہوتا ہے معرفہ میں تخصیص خاص ہو جاتی ہے خاص ہو جاتا ہے بندہ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں آج جیسے ہی کلاس انٹر ہوتے ہیں جیسے روم میں انٹر ہو پھر پوچھے کہ بھائی کون کون نہیں آیا کون کون نہیں آیا ہوں ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ میں پوچھوں کہ رول نمبر چھ نہیں آئے رول نمبر پانچ نہیں آئے رول نمبر چار نہیں آئے, چار نہیں آئے، تو ہر ایک کی تخصیص ہو گئی ہے اور ایک ویسے عمومی سوال تھا ٹھیک ہے لیے ال ان عربی دی انی اچھا جی ٹھیک ہو گیا اور تو کسی کا کوئی سوال نہیں اچھی بات ہے وضاحت کرتے رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہو گیا چلیے جی تو انشاءاللہ کسی ایک دن پڑھیں گے کسی ایک دن اس موضوع پہ بات کروں گا کہ علم کیا ہے ٹھیک ہے ایک دن مجھے کبھی یاد دلائیے گا علم کیا ہے علم کے موضوع پر نہیں بس اب کیا نکالتے اس سے بس سبق تو ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ میں یاد رکھا کریں بالخصوص اور میری کوئی بات اگر کسی بھی ساتھی کو ناگوار گزرتی ہو میں ویسے ذرا تھوڑا ہنسی مزاق کر لیتا ہوں تو اگر کسی کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیا چیز میں کل بتا دوں نہیں کل تو نہیں, نہیں, نہیں ایسے ایسے نہیں ایک دم سے نہیں علم نہ پڑھنی ہے کل سے مرفعات شروع ہو رہے ہیں مرفعات لمبا موضوع ہے ان شاء اللہ کبھی وقت نکالیں گے کبھی جمعے کے دن یا اس طرح کبھی کوئی وقت نکالیں گے ٹھیک ہے ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ یہ نہ کہ میں بالکل ہی بھول جاؤں مجھے بتائیے گا ضرور کبھی بھی کوئی بھی لیکن ہوگا ضرور اسی ہفتے میں اگلے ہفتے میں کوئی بھی وقت نکال کر انشاءاللہ وقت ہی نہیں ملتا کیا کریں ایسے دن میں تو میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ دن میں آزانی ختم نہیں ہوتی دن میں جیسے دیکھو زہر کی اذان ہوتی ہے زہر کی اذان ختم نہیں ہوتی ہے عصر کی شروع ہو رہی ہوتی ہے عصر کی ختم نہیں ہوتی مغرب کی شروع ہو جاتی ہے اتنا سات تو دن ہے کام ہوتے ہیں بہت سارے یہ وہ یہ وہ چلیں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے دوم میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر و آخر و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ